فإن خیر الحديث كتاب الله وخير الحدی حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو آج کے دس میں انشاءاللہ شاء اللہ بیت کے تعلق سے گفتگو کروں گا کہ آل بیت کون ہیں لیکن اس سے پہلے دس محرم کے روزوں کی جانب توجہ ایک دفعہ پھر دلانا چاہوں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دسترخان آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لگ رہے ہیں یہ کس لیے ہیں افطاری کروانے کے لیے آج کون سی تاریخ ہے نو محرم تو جو میرے بھائی نو محرم کا روزہ نہیں رکھ سکے وہ دس اور گیارہ کا رکھ لیں اور جنہوں نے نو کا رکھا ہوا ہے وہ کل گیارہ کا رکھیں اور صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دس محرم کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے گنا معاف ہوں گے تو اس لیے میرے بھائیو خود بھی روزے رکھیں اور پاکستان میں بھی فون کر دیں پاکستان میں بھی آپ فون کر دیں ایک نئی عادت ڈالیں اپنے گھر والوں کو اب آپ نے حد کر لیا ہے آپ کی زندگی بھی نہیں ہونی چاہیے آپ کے گھر والوں میں بھی آپ کے وجہ سے تبدیلی آنی چاہیے تو آپ ان کو فون کر کے بتا دیں کہ نو اور دس کا آپ نے روزہ رکھنا ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی نو محرم شروع نہیں ہوا تو اس لیے اپنے گھر والوں کو بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں روزوں کی ان کو تلقین کریں تاکہ ابھی سے وہ نیکی کی راہ پہ گامزن ہو جائیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ روزہ رکھنے کی عادت ڈال دی تو آپ قبر میں چلے جائیں گے فوت ہو جائیں گے جب تک وہ یہ روزے رکھتے رہیں گے ثواب آپ کو بھی اتنا ہی ملتا رہے گا جتنا ان کو ملے گا تو بہرحال میرے بھائی نو اور دس محرم اور یہاں یہ بھی توجہ دلا دوں کہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ نو اور دس محرم کو کیا ہو رہا ہے روزے روزوں کی افطاری ہو رہی ہے اور اردو بولنے والے ممالک میں کیا ہوتا ہے نو دس کو سبیلے لگتی ہیں تاکہ کوئی روزہ نہ رکھے ایسے ہی ہے کہ نہیں اس دن گھروں میں دودھ دودھ گھروں میں دودھ نہیں دیتے کہ آج دودھ ادھر کیا ہے دیکھیے ہم اسلام سے کتنا دور ہو چکے ہیں اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے رمضان میں روزے تمہارے اوپر واجب تھے اب واجب نہیں ہے لیکن ترغیب دی جا رہی ہے اب دیکھتے ہیں کون اس ترغیب کو پرعمل عمل کرتا ہے لیکن اب وہی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اس دن سبیلیں لگا دیں دودھ کی اور غریب لوگ جن کو دودھ نہیں ملتا وہ کہتے ہیں چلو آج فری میں مل رہا ہے تو روزہ کیا رکھیں گے تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں حقیقی اسلام کی طرف واپس آنا چاہیے خود بھی واپس آئیں بچوں کو بھی لے کر آئیں محرم کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھے اگر ہو سکے تو پورے محرم کے روزے رکھے ورنہ کم از کم نو اور دس محرم کا روزہ رکھیں اور جو نو کا نہ رکھ سکے وہ دس اور گیارہ کا رکھے اب میرے بھائیوں اصل موضوع کی طرح واپس آتے ہیں اور وہ ہے آلے بیت کے تعلق سے آلے بیت کے بارے میں بھائیوں نے بھی سوال کیا تھا اور اس لحاظ سے بھی جاننا ضروری ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام نے غدیر خم پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا خم نامی ایک چشمہ ہے ایک کنواں ہے اس کے نام سے وہ جگہ مشہور تھی وہاں پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان انڈیا میں کئی دفعہ اشتہار بھی لگتے ہیں لکھا ہوتا ہے عید غدیر خم یہ اشتہار لگتے ہیں ہم تو عید ملاد نبی علیہ السلام سے روکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرو لیکن آپ کے دین میں اضافہ نہ کرو ایک تیسری عید کا اضافہ نہ کرو اوپر سے لوگ نئی سے نئی عیدیں نکال رہے ہیں تو برحال میرے بھائی غدیر خم کا واقعہ کیا ہے ایک تو وہ باتیں ہیں جو اس میں ملا دی گئی ہیں من گڑت ہیں غلط ہیں لیکن حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے اس مقام پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور حوالہ کس کتاب کا میں نے دیا ہے کس کتاب کا دیا ہے مسلم شریف کا وہ مانے نہ مانے آپ تو مانے کم از کم ٹھیک ہے جو صحابہ اکرام سے محبت رکھتے ہیں ان کو تو ماننا چاہیے کہ مسلم شریف کا حوالہ ہے کہ نبی علیہ السلاط وسلام نے خطبے میں کہا کیا فرمایا کہا الا ایو الناس الا کا معنی کیا ہوتا ہے جی نہیں الا نہیں. خبردار الا کا معنی کیا ہوتا ہے خبردار وارننگ توجہ یعنی کہ جو بات کرنے لگا ہوں بڑی اہم بات ہے مکمل توجہ سے سنی جائے یہ کہنا چاہتے ہیں نبی السلام الا کہ کے. تو آگے فرماتے ہیں او الناس اے لوگو فإنما انا بشر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں جہاں آپ غدیر خون کی باقی باتیں بیان کرتے ہیں یہ سب سے پہلی بات بیان کریں نبی علیہ السلام نے ہم دو سنا کے بعد خطبے کی باح اسی بات سے کی ہے کہ لوگوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں آپ اتنی تاکیت کے ساتھ کیوں کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میری شان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بلند ہے اس لیے لوگ میرے معاملے میں مبالغہ کریں گے حد سے آگے نکل جائیں گے اور آپ نے کہا بھی تھا لا تو میرے معاملے میں مبالغہ نہ کرنا حد سے آگے نہ نکل جانا غلوب سے کام نہ لینا اس لیے یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میں ایک بشر ہوں یہی قرآن بتاتا ہے یہی نبی اسلام خود بتا رہے ہیں آگے فرماتے ہیں یہ کیوں آپ نے کہا کہ میں بشر ہوں فرماتے ہیں قریب ہے وہ وقت قریب ہے کہ اللہ کا اللہ کی طرف سے آنے والا آئے گا اللہ کا کاسد آئے گا اور میں اس کی آواز پہ لبہ کہہ دوں گا کیا مطلب موت کا پیغمبر آئے گا موت کا پیغام لے کر آنے والا آئے گا اور میں اس کی آواز پہ لبا کہہ دوں گا یعنی کہ میں فوت ہو جاؤں گا فرمایا اس لیے یاد رکھو ترک تو میں تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتنی چیزیں دو چیزیں فرمایا اولما کتاب اللہ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک پہلی چیز کیا ہے قرآن پاک اللہ کی کتاب کیا کرنا ہے جی قرآن پاک کو آپ فرماتے ہیں فیہ ہل و نور فی ہل و نور اس کتاب میں اس قرآن میں حدیت بھی ہے نور بھی ہے روشنی بھی ہے نبی علی السلام تو اسلام بشر ہیں نور نہیں ہیں لیکن آپ کی تعلیمات نور ہیں آپ کی احادیث نور ہیں آپ کے فرامین نور ہیں روزہ میں بھول نہ جاؤں اگر پڑھا رہا تو میں بھول کے پی لوں گا اس لیے اللہ آپ کو تو آپ کیا فرما رہے ہیں میرے بھائیوں فی ہل ہدا و نور کہ اس قرآن پاک میں کیا ہدایت ہے اور کیا ہے تو نور آپ کی ذات نور نہیں ہے آپ کے منہ سے نور نکلتا ہے آپ کی تعلیمات نور ہے آپ کی حادیث نور ہیں آپ کے اوپر جو قرآن پاک نادر ہوا وہ نور ہے نور کا میرا کیا ہے روشنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی قرآن پاک میں ہے قرآن کے اوپر عمل کرنے والے روشن خیال ہیں روشن خیالی یوروپ سے نہیں ملے گی روشن خیالی سیکولر لوگوں سے نہیں ملے گی حقیقی روشن خیالی وہ ہے جو قرآن پاک میں ہے جو روشنی ادھر سے آ رہی ہے وہ روشنی نہیں ہے وہ اندھیرا ہے جو روشنی ادھر سے آ رہی ہے اللہ کی قسم وہ روشنی نہیں ہے وہ ظلمت ہے تاریخی ہے اندھیرا ہے روشنی تو قرآن پاک میں ہے روشنی تو وہ ہے جو چون سو سال پہلے اوپر سے نادر ہوئی تھی نبی اسلام کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا فی ہل ہدا و نور نور کا ترجمہ اردو میں کیا ہے روشنی تو روشنی قرآن پاک میں ہے میرے بھائیوں اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی علیہ اسلام ایک ہی حدیث میں کہنے کہ میں بشر ہوں جو قرآن پاک ہے اس میں نور ہے تو آپ کی تعلیمات میرے بھائیوں نور ہیں اس میں روشنی ہے آگے آپ فرماتے ہیں فخوبی وسم سکو بھی کہ یہ قرآن پاک جس میں حدیت ہے جس میں نور ہے اس کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو قرآن پاک کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو کیا مطلب ہے پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو کیا اس کا مطلب اس کو بوسے دو ریشم کے گلاب چڑھاؤ اور جب عمل کی باری آئے تو کہو نہیں ابا جی کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا قرآن پاک تو کہتا ہے کہ یہ کام کرو لیکن ابا جی کہتے ہیں نہیں کرنا کیا یہ قرآن پاک کو آپ نے تھاما ہے جب قرآن پاک کی ایس سنائی جائے آپ کہیں نہیں میرے مولوی صاحب نہیں مانتے میری مسجد کے شیخ صاحب نہیں مانتے میرے قاری صاحب نہیں مانتے میرے امام صاحب نہیں مانتے میرے عالم دین نہیں مانتے میرے پیر صاحب نہیں مانتے نہیں قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو چھوڑنا پڑے تو ساری دنیا کو چھوڑ دو قرآن پاک کو نہ چھوڑو وسم سکو بھی اسے مضبوطی سے پکڑ لو قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ہے ایک ایک آرڈر کے اوپر عمل کرنا ہے جس چیز سے قرآن پاک نے روکا ہے اس سے دور رہنا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو اوپر عمل کرنا ہے تو نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی کیا بتائی کتاب اللہ قرآن پاک اور اس کے بارے میں بتا دیا کرنا کیا ہے کیا بتایا ایک تو بتایا کہ لوگوں اس میں ہدایت ہے اور نور ہے دوسرا بتایا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو فرمایا دوسری چیز جو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا ہے میرے گھر والے کون ہے میرے گھر والے لیکن قرآن پاک کی باری آئی تھی تو آپ نے کہا تھا اس کے ساتھ کرنا کیا ہے ایک ہے یہ بتانا کہ چھوڑ کے دو چیزیں جا رہا ہوں آگے پھر یہ بھی بتانا ہے کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے جو دو چیزیں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کیا کریں پرانے پاک کے بارے میں بتایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کے اوپر عمل کرنا ہے اس میں ہدایت نور ہے اور جب یہ کہا کہ گھر والے چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہ نہیں کہا کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے ان کی ایک ایک بات حرف آخر ہے نہیں وہاں پہ یہ کہا ازکی رکم اللہ حافظ میرے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا یعنی کہ ان سے محبت کرنی ہے ان کا خیال رکھنا ہے ان کا احترام کرنا ہے ان کے حقوق دینے ہیں وہ شریعت نہیں ہے شریعت قرآن پاک ہے ان کو احترام دینا ان کو محبت دینی ہے ان کا ادب کرنا ہے یہ صحیح ہے میرے بھائی فرق سمجھے دونوں چیزوں میں آپ نے بتایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پہلی چیز کے بارے میں بتایا کہ اس کو پرعمل کرنا ہے مضبوطی سے تھامنے رکھنا ہے دوسری چیز کے بارے میں بتایا کہ آلے ہے میرے ازک رکم اللہ حافظ ان کے بارے میں میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کو یاد رکھنا میرے گھر والوں کے معاملے میں اللہ کو بھول نہ جانا تو یہ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اس میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھا جائے جب آپ کے گھر والوں کا خیال رکھنا اتنا ضروری ہے تو پھر ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آپ کے گھر والے ہیں کون تاکہ ہم ان سے محبت کریں تاکہ ہم ان کا احترام کریں تو میں نے کل بھی بتایا تھا اور آج ذرا تفصیل کے ساتھ دلہر کے ساتھ بتاؤں گا آپ کے گھر والے کون ہیں پہلے نمبر پہ آپ کی بیویاں کون میرے بھائیوں دوسرے نمبر پہ آپ کی اولاد اور تیسرے نمبر پہ جناب عبد المطلب کی اولاد میں سے وہ سارے لوگ جو مسلمان ہیں ابد المطلب کی اولاد میں سے وہ سارے لوگ جو کون ہیں مسلمان اسلام شرط ہے ورنہ اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لحاظ سے آپ کے جو چچاؤں کی اولاد ہے وہ بھی آلے بیت میں سے ہیں جو مسلمان ہیں تو کون کون سے آلے علی جناب علی کی اولاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ال عباس آپ کے چچا جناب عباس کی اولاد نمبر تین اعل جعفر جعفر کی اولاد نمبر چار اعل عقیل عقیل کی اولاد نمبر پانچ ال حارث آپ کے چچا حارث کی اولاد کتنے لوگوں کے نام آئے ہیں پانچ ان پانچوں کی جو اولاد ہے وہ بھی اعل بیت میں سے ہے کیا ان میں ابو لہب کا نام آیا ابو طالب کا نام آیا کیوں کیونکہ وہاں پہ توحید نہیں ہے تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ آج بھی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی علی اثرات و اسلام کی اولاد میں سے ہوں آلے بیت میں سے بھی بیت میں سے ہوں اور ہو شر کے اوپر قبروں کا پجاری ہو دربار بنائے ہوئے ہوں قبروں کے چادرے چڑھاتا ہو پھول چڑھاتا ہو قوالیوں کا بندوبست کر رکھا ہو اگر بتیاں وہاں پہ جلاتا ہو ایسی حرکتیں کرتا ہو اسے ادب و احترام نہیں ملے گا اسے ادب و احترام آپ کے آلے بیت میں سارے چچا شامل نہیں ہو سکے آپ کے چچاؤں کی ساری اولاد شامل نہیں ہو سکی صرف وہ شامل ہو سکے جنہوں نے توحید اپنائی جنہوں نے اسلام کی نعمت کو ایمان کی نعمت کو قبول کیا تو میرے بھائیو اب آتے ہیں دلائل کی طرف سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ نبی علی السلاۃ و اسلام کی جو چکچاؤں کی اولاد ہے کیا واقعی آلے بیت میں سے ہے تو میرے بھائیو اس بارے میں ہمارے پاس ایک حدیث ہے جسے روایت کرنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہے کون ہے روایت کرنے والے اور آپ جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم حدیث کی وہ دو عظیم کتابیں ہیں جن کی احادیث شک و شبہ سے بالاتا رہے ہیں. اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں عبد المطلب ذرا یاد کیجئے گا عبد المطلب ابن ربیہ ابن حارف ابن عبد المطلب یہ کہ نبی اسلام کے دادا کا نام کیا ہے تو یہ جو عبد المطلب ہیں آپ کے دادا عبد المطلب کے پوتے ہیں ایسے ہوا نا عبد المطلب ابن ربیہ ابن حارث ابن عبد المطلب اور یہ اربیوں میں عام چیز ہے کہ دادا کے نام پہ پوتے کا نام رکھنا دادا کے نام پہ بیٹے کا نام رکھنا آج بھی عربوں میں یہی کچھ ہے آج بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کو سب سے پیارے نام کون کون سے ہیں جی عبداللہ عبدالرحمن اور جب کسی بھائی کو بتایا جائے کہ یہ نام رکھو کہتا ہے نہیں ہمارے خاندان میں نام موجود ہے نہیں میرے بھائی نام کا تکرار ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں کس کا نام ہے یہ چچا کے بیٹے کا ماموں کے بیٹے کا پھپھو کے بیٹے کا آپ کے گھر میں تو نہیں ہے تو آپ یہ نام رکھے بار بار رکھیں تو بڑا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں عبد المطلف کے پوتے عبد المطلف ابد المطلف ابن ربیعہ ابن حارت ابن ابد المطرف پوتے بنے یا پڑپوتے پڑپوتے بنے ٹھیک ہے عبد المطلف ابن ربیعہ ابن حارت ابن عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جناب عباس رضی اللہ عنہ یہ کیا لگتے ہیں نبی اسلام کے چچا اور کہتے ہیں کہ میرے والد ربی بن ہارس بن عبدالمطلب بیٹھے ہوئے تھے اب ربی بن ہارس یہ کیا لگے عبدالمطلب کے عبدالمطلب کے پوتے اور اس عبدالمطلب کے والد اور نبی علیہ السلام کے کیا لگے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کے بیٹے کیونکہ چچا کون ہوئے ہارس اور ہارس کے بیٹے کون ہیں ربیہ ربیا کیا لگے چچا زاد آگے ان کے بیٹے عبد المطلب وہ کیا لگے چچا زاد کے بیٹے تو یہ ابد المطلف کہتے ہیں کہ جناب عباس اور میرے والد ربیہ یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو دونوں نے مجھے بلایا مجھ سے مراد کون ہے کون ہے میرے بھائی عبدالمطلب اور فضل ابن عباس کو بلایا فضل ابن عباس کس کے بیٹے ہوئے عباس کے یعنی کہ اضرت عباس کا بیٹا بھی آ گیا اور ربیعہ کا بیٹا بھی آ گیا سب کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوں سب سے اللہ راضی ہو جائے رضی اللہ تعالی عنہم تو یہ عبد کہتے ہیں کہ مجھے بلایا اور فضل بن عباس کو بلایا گیا دونوں کے والد موجود ہیں دونوں کے بیٹے آ گئے تو بیٹوں سے والدین کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ سلاد اسلام کے پاس جاؤ اور آپ سے بات کرو آپ سے یہ کہو کہ زکاط جمع کرنے کی ڈیوٹی آپ ہم دونوں کی بھی لگا دیں کیوں؟ کیوں ہم نوجوان ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہک مہر دے کے ہماری شادی کر سکیں کیونکہ اربوں میں ہک مہر صحیح معنوں میں ہوتا ہے ہمارے ہاں جہیز صحیح معنوں میں ہوتا ہے اور حق مہر برائے نام ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا بہتر یہ ہے کہ آپ جہیز بھی معمولی رکھیں یا نہ رکھیں اور حق مہر ضرور ہونا چاہیے لیکن تھوڑا رکھیں لیکن نہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو رسم ہمیں ادھر سے ملی ہے وہ ٹھیک ٹھاک اور بھرپور طریقے سے ہوگی اس میں مطالبوں کی فہرست آئے گی موٹر سائیکل کار فریج پلاٹ یہ وہ مطالبات ختم ہی نہیں ہوتے لیکن حق مہر تو اللہ نے رکھا ہے وہ الگ بات ہے شریعت ترغیب دیتی ہے کہ تھوڑا ہونا چاہیے لیکن ہم نے جو چیز اللہ نے رکھی ہے وہ معمولی کر دی اور جہیز اللہ نے نہیں رکھا وہ ہم نے بڑھا دیا تو ہمارے ہاں اب شادی کرنا مسئلہ ہے لڑکی کے باپ کے لیے اور اس حدیث میں مسئلہ بنا ہوا ہے شادی کرنا کن کے لیے لڑکے کے والدین کے لیے تو نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ اور آپ سے کہو کہ ہم نوجوان ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ہمارے پاس اتنا حق مہر نہیں ہے کہ ہم شادی کر سکیں تو آپ ہماری ڈیوٹی لگا دیں زکات جمع کرنے کی تاکہ ہم وہ مزدوری لے کے اجرت لے کے بعد میں شادی کر سکے بھی الفاظ دیگر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آلے بیت میں سے ہیں زکات تو ہم لے نہیں سکتے لیکن زکوٰۃ جمع کر کے مزدوری تو کر سکتے ہیں نبی علیہ تو والسلام اس وقت جناب زینب بجاس کے گھر میں تھے تو فضل ابن عباس ابد الف کہتے ہیں ہم مسجد نبی میں آئے تو زور کی نماز کا وقت تھا کون سی مسجد کی بات ہو رہی ہے اسی مسجد کی. کہتے ہیں کہ زور کی نماز ہم نے پڑھی اور فوری طور پہ نبی اسلام کے حجرے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ السلام یہاں سے گزریں گے اور آپ نے اس ٹھہرنا تھا جناب زینب بنتےجاج کے گھر میں کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے نماز پڑھی اور آپ آئے زینجاج کے گھر میں داخل ہونے لگے تو ہمیں دیکھ کر رک گئے اور کانوں سے پکڑ کے پیار کیا اس کے بعد نبی اسلام گھر میں داخل ہوئے اور پھر ان کو بھی بلا لیا کیونکہ آپ کو پتا چل گیا کہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ان کو بات کرنا چاہتے ہیں پہلے خود داخل ہوئے پھر بعد میں ان کو بلایا تو اب یہ دونوں اندر بیٹھ کے نبی اسلام نے کہا ہاں بھی کیا بات ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے کہنے لگے آپ بات کریں آپ بات کریں نہیں آپ بات دونوں شرما رہے پھر ان میں سے ایک ان بات کی تو بتایا کہ ہم نوجوان ہیں شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں حق مہر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ جمع کرنے کی ڈیوٹی ہماری لگائیں جتنی مزدوری آپ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں ہمیں بھی دے دیں نبی علیہ السلا تو خاموش ہو گئے آسمانوں کی طرف دیکھنے لگے چھت کی طرف دیکھنے لگے خاموش رہے کافی دیر اور اس کے بعد آپ نے نوفل بن ہارس کو بلایا نوفل بن ہارف عبد المطلب کے کیا لگے یہ عبد المطلب جو پڑپوتے ہیں نہیں نہیں بھائی نہیں لگے چچا لگے چچا لگے کیونکہ عبد المطلب بن ربیا بن ہارس ہیں اور یہ نوفل بن ہارس ہیں ان کو بلایا نبی علیہ السلام نے اور ان سے کہا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس عبد المطلف سے کر دو اپنی بیٹی کی شادی کس سے کر دو عبد المطلف سے انہوں نے کہا جی, ٹھیک ہے پھر نبی علیہ السلاۃسلام نے بلایا ایک آدمی کو جس کے نام تھا محمیہ اور اس سے کہا اپنی بیٹی کی شادی فضل سے کر دو فضل ابن عباس سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اور پھر فرمایا نبی علی علیہ السلام اسلام نے محمیہ سے اور یہ محمیہ وہ آدمی ہیں جن کی ڈیوٹی تھی کہ خمس کے مال کی نگرانی کریں اب یہاں سے صحیح مانو میں مسئلہ آپ کو سمجھائے گا ذرا میرے ساتھ رہے خمس کیا ہوتا ہے آج ان لوگوں نے جو صحابہ کرام سے بغض و دعوت رکھتے ہیں خمس کو ذریعہ بنا لیا ہے اپنی عوام کو لوٹنے کا اور کیا کہتے ہیں جی جس نے حج پہ جانا خموس مکروائی ورنہ آدمی ہوگا خوب کمائی کرتے ہیں پھر اس کے علاوہ بھی خمس عوام سے مانگتے رہتے ہیں وہ لوگ سمجھے میں بھائی کہ نہیں سمجھے حقیقت میں خمس کیا ہے آپ کو یہ بتایا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دسویں اس پارے کی پہلی آیت ہے ولم غنیم تم ان شی ان فن علی اللہ رسول ولید القربہ والیتاما یتما وابن مساکینی ان کنتم تم آمن وما انزلنا على عبدنا اندینہ یوم الرقان یوم القل جمان اللہ تعالیٰ فرماتے اس ایت میں کہ اے مسلمانوں تم جان لو کہ تم جو بھی مال غنیمت حاصل کرو مال غنیمت کہاں سے آتا ہے جہاد سے لڑائی سے کافروں سے ملتا ہے وہ اپنی عوام سے نہیں لوٹا آتا کہاں سے ملتا ہے جہاد سے آتا ہے یہ اپنی عوام کو لوٹ رہے ہیں تو برحال فرمایا کہ جب بھی تم مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا خومس خمس میں کس کو کہتے ہیں پانچواں حصہ کسے کہتے ہیں خامس کہتے ہیں پانچ کو خمس کہتے ہیں پانچویں حصے کو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بھی مال غنیمت تمہارے پاس آئے تو اس کا خومس یعنی کہ پانچواں حصہ جو ہے وہ جہاد کرنے والوں کے لیے نہیں ہے چار اسے کن کے لیے ہیں؟ جہاد کرنے والوں کے لیے چار حصے میں تقسیم ہوں گے جنہوں نے جہاد کیا تو یہ مال ملا اور جو پانچواں حصہ ہے وہ فوجیوں کے لیے نہیں ہے کن کے لیے جی؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے ہے. اللہ کے نام برکت کے لیے آیا ہے ورنہ اللہ کو تو نہیں ملتا نا لیکن پہلے ان کے وہ, پا... وہ جو پانچواں حصہ آیا اس کے آگے پانچ حصے ہوں گے وہ جو آیا ہے اس کے کتنے حصے ہوں گے اس کے پھر پانچ حصے ہوں گے فرمایا ایک حصہ دل رسول کس کے لیے ہے نبی علیہ اللہۃ اسلام کے لیے والد القربہ اور دوسرا حصہ نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے آل بیت کے لیے سن رہے میرے بھائی ولیطام تیسرا حصہ, حصہ کن کے لیے جو بھی کوئی یتیم ہو والمساکین چوتھا حصہ کس کے لیے مسکینوں کے لیے وابن السبیل پانچواں حصہ کن کے لیے مسافروں کے لیے کن کے لیے تو, تو یہ خمس جو ہے اس کے کتنے حصے ہوں گے پانچ ان میں سے ایک حصہ نبی علی اسلام کی ذات کے لیے ہے اور دوسرا حصہ آپ کے رشتے داروں کے لیے ہے اور باقی تین حصے یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ہیں اب خوبص کا نگران کون تھا نبی اسلام کے زمانے میں ماہ اللہ کو کو خیر دے میاں کون آدمی تھا اس کا نگران ماہ تو مہمیا سے آپ نے ایک تو کہا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ فضل بن عباس کو دے دو دوسرا یہ فرمایا کہ ان دونوں کا اتنا اتنا حق محل خمس میں سے ان کو دے دو یہ کہاں سے نکالا گیا ہے خمس کے بھی پانچ حصے بنتے ہیں ان میں سے کہاں سے نکالا گیا ہے رشتہ داروں کا کہ خمس کے پانچ حصے ہیں ایک نبی اسلام کا ذاتی اور دوسرا حصہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے تو یہ آئے تھے زکوٰ کی ڈیوٹی لینے اور آپ نے زکات کی ڈیوٹی انہیں نہیں دی کیا دیا خوص میں سے ان کی مدد کی اور ساتھ ہی فرمایا نبی علی نے اس موقع پہ کہ ان سدا کا لاتم بگیلی علی محمد اناخ الناس صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ یہ زکات جو ہے یہ آلے بیت کے لیے میرے آلے بیت کے لیے میرے گھر والوں کے لیے میری آل کے لیے مناسب نہیں ہے دوسری بیت میں ہے کہ حلال نہیں ہے کیونکہ یہ لوگوں کی محل کچہ ہے یہ زکات جو ہم ادا کرتے ہیں اس سے کیا نکلتی ہے محل کو چہل نکلتی ہے کیونکہ کاروبار کرتے ہوئے تجارت کرتے ہوئے کئی دفعہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا میں پتا بھی نہیں چلتا کئی دفعہ ہم رشوت دے بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ رشوت بن رہی ہے ایک تو وہ رشوت ہے نا جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم دیتے ہیں وہ تو بس اللہ ہی معاف فرمائے اس کا انجام تو یہ ہے کہ راچی ول مرتشی قلعہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں لیکن بات کر کروں کہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تو یہ زکاط جب ہم دیتے ہیں تو یہ محل کچل ہوتی ہے ہمارے مال کی تو نبی علیہ السلام فرما رہے میرے گھر والوں کے لیے محل کچل جائز نہیں ہے ان کے لیے یہ محل حلال نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کے متبادل کے طور پہ انہیں کیا دیا خمس دیا اور اسی وجہ سے کئی علماء کرام کہتے ہیں دھیان سے سن لیں ان میں امام ابو یوسف بھی ہیں امام ابو یوسف بھی ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آلے بیت کو چونکہ آج کل خمس نہیں مل رہا اس لیے اگر کسی کی حالت بہت خراب ہو بہت فقیر ہو تو زکوٰۃ کے مال سے اسے کچھ دیا جا سکتا ہے مدد کی جا سکتی ہے کیونکہ اللہ نے ان کے لیے خمس رکھا تھا زکوت نہیں رکھی تھی اب جب انہیں خمس نہیں مل رہا تو اب ان کو بھوکے نہیں مرنے دینا اگر ویسے مدد کر سکے اچھی بات ورنہ زکوٰۃ میں سے کر دیں یہ ان کا موقف ہے اگرچہ اس کی واضح طور پہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ویسے میں نے موقف ذکر کیا آپ کے سامنے بہرحال بات آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی علی السلاۃ والسلام نے یہ کن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آلے محمد کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے کن سے کہہ رہے ہیں بچے کیا لگتے ہیں آپ کے ایک چچا کا بیٹا ہے اور ایک چچا ذات کا بیٹا ہے تو کیا اس سے یہ نہ پتا چلا کہ آپ کے چچاؤں کی اولاد آلے بیت میں سے ہے پتا چلا کہ نہیں چلا آپ جب انہوں نے آپ سے یہ ڈیوٹی مانگی آپ سے یہ نوکری مانگی تو آپ نے آگے سے کہا یہ نوکری نہیں مل سکتی زکات والی نوکری نہیں مل سکتی کیوں نہیں مل سکتی کہ زکات آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے پھر ان کی مدد کس سے کی ہے خمد سے کی ہے کس سے کی ہے میرے بھائیوں حکمت سے کی ہے تو میرے بھائیوں اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ سلاط وسلام کے چچاوں کی اولاد جو مسلمان ہیں توحید کے اوپر ہیں مشرک نہیں ہیں وہ آپ کی آل میں سے ہیں آلے بیٹ میں سے ہیں تو آپ کے چچا رضی اللہ عنہ جناب علی جناب علی کے اولاد جناب جعفر جناب عقیص جناب حرف ان سب کے اولاد جو ہے وہ آلے بیٹ میں سے ہے